خوبصورتی کے آداب قبیلہ بنی تی کا ایک نوجوان احنف کے پاس بیٹھا تھا اور وہ احنف کو بہت ہی اچھا لگتا تھا ایک دن احنف نے اس سے کہا کہ اے نوجوان تو اپنی خوبصورتی اور خوبصورتی کو کس چیز سے مزین کرتا ہے نوجوان نے کہا جی ہاں میں جب بولتا ہوں تو سوچ کر بولتا ہوں جب کوئی مجھ سے بات کرتا ہے تو میں غور سے سنتا ہوں جب معاہدہ کرتا ہوں تو اسے نبھاتا ہوں جب وعدہ کرتا ہوں تو اسے پورا کرتا ہوں جب میرے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت نہیں کرتا